الرحم الحمد اللہ, اللہ محمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین خوراً سب کرتے ہیں ہمارے سطح د کتاب دعوش میں سے درمن پانچ سو پندرہ میں ایک سو ستاون ہے پانچ سو پندرہ ہے شعر و سابق کے درست اور ایک سو تاون اوراد فتح کا اغ فتح میں ہم لوگ جو ہے لال حصۂ اول ملک الجماد میں لال اللہ نمبر اڑتالیس کے پیراگراف نمبر نو میں ہے اس میں جو یہ مقدس ہے سعد صبح نلّہ الواحد الاحد صفحان اللّہ الواحد اس مقدس میں ایک سبحان اللہ کے تو احت کے لوگی تشریح آپ لوگوں کا ہو چکا تھا ابھی اس کے ترجمہ جو ہے دوبارہ آپ لوگوں کو بتا لوں پاس میں بتایا تھا تو سبحان اللہ الواحد الاحد کا ترجمہ جو ہے مختلف ترجمہ ایک ترجمہ یہ جو علامہ بشیر مرحم نے کیا ہے اللہ پاک ہے سبحان اللہ واحد الاحد جو یکتا اور اکیلا ہے یکتا یعنی بے مثل ہے اکیلا ہے یعنی ایک ہے جی اس کا دوسرا کوئی ہم نہیں ہے اور یکتا بے مثل ہے اس کا کوئی صفات میں نزاد میں کوئی مسل نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے ایک ہی ذات ہے اس کا کوئی ہم ساتھی شریک نہیں تو علامہ مرحم نے یہ تجمہ لکھا ہے اللہ پاک ہے جو یکتا اور اکیلا ہے اور انصر صابری صاحب جوار سنت کی علماء جنہوں نے ترجمہ کیا وہ فرماتے ہیں اور یہی تجمہ جو نظیر نقص بندی کا بھی ان دونوں کا تجمہ ایک ہے تو اللہ کی ذات پاک ہے صبحان اللہ وہ ذات و صفحات میں اکیلا ہے اللہ اللہ ذات میں بھی اکیلا ہے اور صفات میں بھی اکیلا ہے یعنی اس کی, اس کی صفات جیسے صفات کسی بھی مخلوق کے لیے ثابت نہیں تو لہٰذا اللہ ذات میں بھی بے مثل ہے صفحات میں بھی بے مثل ہے یہ ان سے صاف صاحب کے تجمہ ہے فرماتے ہیں اللہ کے ذات پاک ہے اور وہ ذات صفات میں اکیلا ہے اور بنداخیر کو جو تجمہ ذہن میں آیا وہ اس کے توجہ کے ساتھ یہ ہے سبحان اللہ اللہ ہر اے و نقد سے پاک و پاکزہ ہے صبحان اللہ کے اور واحد الحاط جو ہر قسم کی تجزی و تقسر سے پاک ہے پاک یگانہ بے نظیر اور بے مثل ذات ہے ہاں جی تو واحد کے توضیح میں کیا ہو جو تجزی و تقسر سے پاک ہے اور احت جو ہے یگانہ بے نظیر بے مثل یہ سب احت کے توضیح میں آیا الغات میں تو میں نے اس کے سارے تو تجمے جو آئے تھے وہ سب کو جمع کیا تو اس کی توضیع الواحد اور احت ہاں جی دو الفاظ کے والے سے جو توجہات ہیں اس میں ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں یہ الواحد اور احد یہ دو لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں اللہ ایک ہے ہاں اعشاد باری تعالیٰ ہے ولاقم اللہ اِلَاكُ واحد قرآن پاک میں واحد کے لفظ بھی ہے احد کا لفظ بھی ہے یعنی تمہارا معبود ایک ہی اکیلا معبود ہے یعنی اس کا تجمہ سورہ بقرہ عید نمبر ایک سو تریسٹھ اسی طرح سورہ اسی طرح جو ارشاد باری ہے کلحد یعنی اس مبارک دور میں اخلاص کے شروع میں احت کے لحاظ سے سورہ اخلاص عہد نمبر ایک یعنی کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہی یکتا ہے ایک ہی یکتا ہے ایک ہے اور یکتا ایک ہے اور یکتا ہے بے مثل بے نظیر ذات ہے ذات میں صفات میں کسی چیز میں اس کا مثل نظیر نہیں ہے تو یہ دونوں آسماں الواحد اور عہد ذات ابارت اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں بطور صفت کے واحد جو ہے مخلوقات کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے مگر عحد نہیں احد صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے بطور صفحت جو ہے احت صرف اللہ کے لیے الواحد میں ناقابل تجزیہ ہونے کے مفہوم میں الواحد میں جس کا اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا جبکہ الحاط میں عدیم النظیر کے مفہوم میں اللہ کا کوئی نظیر کوئی مثل کوئی شبی ہاں ہر چیز سے نہیں ہے اور واحد میں جو ہے ناقابل تجزیہ اس کو چس جو سا جیسے ہمارے ہاتھ پیر ہاں جی اور جسم جس کے مختلف اجزاء ہیں اللہ کی ذات کا ایسا قابل تجزیہ جو, جو, جو میں آپ تقسیم نہیں کرتے کا اللہ مرکب نہیں مرکب ہونا جسم کی خصوصیات میں سے تو ذات باری تعالی کی وحدت نہ عددی ہے نہ اضافی جیسے کوئی چیز بہت سی چیزوں کے مقابلے میں ایک کہلاتی ہے یا کوئی چیز سلسلہ شمار میں نمبر ایک پر آ جاتی ہے اس کے بعد باقی عادات آتے ہیں لیکن ذات باری کے الواحد ہونے کا یہ عددی و اضافی مفہوم ہر نہیں میں نہ ہی ذات باری تالا کی وحدت ایسی ہے کہ اس کا کوئی مثیل ممکن ہو ہاں یہ سوراش ہماری کہکشان میں ایک ہے مگر اس کا مثل محال نہیں بلکہ ممکن ہے اس کا مصن ہو سکتا ہے لیکن ذات با باری تعالیٰ کا واحد ہونا حقیقی اور ملخ ہے ذاتِ باری کا واحد ہونا حقیقی اور ملخ ہے تو نہ تو یہ اضافی ہے نہ عددی نہ دیگر ممکنات سے اس کی کوئی مماثلت ہے تو حق یہ ہے کہ ذات باری کی وحدت ایسی حقیقت ہے جس تک ذات باری تعلیٰ کی جو ہے ہاں جی وحدت ایسی حقیقت ہے جس تک عقل انسانی کے رسائی ممکن نہیں اس کی وحدت کی عغل انسانی اس حقیقت پر صرف ایمان بالغیپ رکھ سکتی ہے اور اس کو رکھنا چاہیے اور واقعہ یہ ہے کہ اس ایمان کا مرکز قلب مومن ہے یعنی یہ کا مرکز جو ہے اللہ کے ایک ہونے پر یقین قلب مومن ہے نہ کی فلسفی کے عقل یا سائنسدان کی نظر ان کے تجربات وہ اس میں نہیں آ سکتے اللہ کے واحد واحدیت اور حادیت کے آخر کے معنیٰ لہذا اگر مسلمان ایمان اور احسان کے راستے پر یعنی اگر مسلمان ایمان اور احسان کے یعنی سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کے سچی عبادت کے راستے پر اخلاص اور محبت سے معمور ہو کر گامزن رہیں اللہ کی اطاعت پر منداری کے راستے میں اور اپنے ایمان بالغیب کو خوف اور امید کی حالتوں کے درمیان قائم رکھیں ہاں یہ خوف اللہ کے قار اور غذب سے جہنم سے خوف ذہن میں رکھیں اور جو ہے اللہ کی رحمت کا بھی امیدوار رہیں وہ بندوں پر اپنے مومن بندوں پر بڑا مہربان ہے رحم کرنے والے اس پر بھی ایمان رکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان بالغیب کو خوف اور امید کی حالتوں کے درمیان قائم رکھیں یعنی اللہ کے مواخذہ سے ہاں جی ڈرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو انسان خطا کار گناہ کرتے رہیں تو موخذہ ہوگا مواخذہ سے ڈرتے رہیں اور ان کی قدرت اور قوت کا خیال کر کے ان کی ناراضگی سے ہاں جی لرزنگ و ترسان رہیں لیکن ساتھ ہی ان کے آنکھ و درگزر کے طالب رہ کر ان کے رحمت کے امیدوار بھی رہیں تو ان پر یعنی اللہ پر توکل کرتے رہیں اور اپنے تمام امور اس کو تفویض کرتے رہیں تو اس کے بھیحت میں اس نورانی کے بھیت میں ہمیشہ رہیں بند مومن تو پھر رفتہ رفتہ ان کو اللہ تعالیٰ ایسی معرفت حاصل ہو جائے گی تو ان کو اللہ تعالیٰ کی ہاں جی ایسی معروفت حاصل ہو جائے گی تو ان کو رفتہ رفتہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت حاصل ہو جائے گی کہ ان کا قلب توہی کی گنوائی دے گا اس کے دل اللہ کے ایک ہونے کے سچائی کے ساتھ گواہی دے گا اور ان کو کسی عقلی اصطلاح کی ضرورت نہیں رہے گی دل جب ایک چسمان جاتے ہیں ایک چیز کو درخ کر لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں پھر عقلی اصطلاح کی اسے ضرورت نہیں پڑتی ان کا ایمان اور اکان عقل کی سرحدوں کو عبور کر جائے گا اور عقل اس یقین کے مرحلے کو شاید درخی نہ کر سکے کیونکہ یہ اے کان پانے والی چیز سے اندر اندر محسوس کرنے والی چیز ہے بیان کرنے والی چیز نہیں تو ہر محسوس کرنے چیز کو بیان میں نہیں آ سکتی لہٰذا واضح ہے کہ انسان کے عقل اس کے قلب کے تابع ہوتی ہے عقل جو ہے جب قلب اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کے اقرار کرنے لگے گا تو عقل خود بخود اس کے تابع ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے پر چلنے لگے گی اور انسان کے تمام احساسات اور جذبات ہیں جی اس کے سارے قوا اور جبلتیں اسی قلب سلیم اور عقلِ فہیم کے اہنمائی میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے خوغن ہوتی چلے جائیں گے آہستہ آہستہ وہ اللہ کا شو فیصد متی رسول اللہ کا شو فیصد متی اس توحید کی برکت سے ہوتا چلے گا تو یہ کہا جائے تو نہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث دونوں جس بنیادی بات کی تعلیم انسان کو دیتے ہیں وہ در حقیقت توحید ہی کی تعلیم ہے باقی جو ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ہی اللہ تعالیٰ پر توحید جمی ہے جو ہے جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ پر اس کو اسی کو سمجھنا ہے تو باقی جو ہے ہاں جی لہٰذا انہوں نے خلاصہ کر کے بولا تو اگر یہ کہیں تو بلا نہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث دونوں جس بنیادی بات کی تعلیم انسان کو دیتے وہ در حقیقت توحید ہی کی تعلیم ہے اللہ ہی کی تبلیغ اور تعلیم اللہ ہی کے بارے میں ہمیں معرفت کراتے ہیں باقی جملہ احکام جو ہیں نماز روزے وغیرہ ہاں جی آداب اسی توحید کے عملی تشریح اور تفسیر ہے تو یہ مطالب میں نے جو ہے کتاب حوالہ خصوصیات آصما الحسنہ صفحہ نمبر جو ہے چار سو چورانوے اور چار سو تا چار سو تک میں انہوں نے یہ مطالب لکھا ہے اور مطالب پسند ہے تو میں نے شرح کو یہاں پر لکھا اور کتاب شرح گوشن رات میں حضرت عصری اللّہ جی میں بھی جناب عصی اللّہ جی نے آیت مبارکہ اما خلق العین سے والدین نے اللہ کی تفسیر حضرت ابن عباس سے باما الیہبون کو الارفن ہاں سے اس کی تشریح ذکر کیا ہے ابن عباس نے فرمایا لیا ابدن بے معنی لارفن ہے یارفن عرف پہشانی کے معنی میں معلفات کے معنی میں تو انہوں نے فرمایا اس کے جو ہے تفصیل ہاں جی حاضر عصری نے آئے مبارکہ ماں خلق تو جین کے تفسیر حسب ابن عبا سے خون ذکر کرنے کے بعد عصری لاجی فرماتے ہیں چونکہ عبادت کے ذریعے اللہ کی سچی صحیح مرشد کامل کی کسی امام کے بغتر کسی پامبر کے رہنمائی میں جو ہے سچی عبادت کے ذریعے سے جو معرفت لاہ انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ عتب میں معروفت ہے وہ کامل ترین معرفت۔ ہے یعنی عین ال و وہ حق و کے کی منزل پر پہنچ جاتی ہیں سچی عبادت کے ذریعے جب معرفت ہو جاتے وہ معرفت جو ہے عتم میں معرفت ہے یعنی اس کی معرفت پھر این ال حق القین کی منزل پر پہنچ جاتی ہے جبکہ عقل اصطل کے ذریعے زن غالب یا زیادہ سے زیادہ علم ال کے منزل تک پہنچ جاتے جب کہ سچی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے معرفت کے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جس جس تک صرف عقل کی مدد سے پہنچنا ناممکن ہے ہاں جی اس توجہ کو میں نے تھوڑی تصرف کے ساتھ نقل بے معنیٰ کیا ہے شرک و شرات سے ہاں جی اور اسی مطلب کو جو انہوں نے شروع ابھاس میں بہن کی ہے تو آخر مجھے توحید ہی تمام عقائد کی اساس ہے ہاں جی توحید ہی جو یعنی خدا کو ماننا خدا کی ذات پر سچی ایمان پختہ ایمان بامعارفات اور صفات کے صحیح معرفات کے ساتھ پختہ ایمان ہاں جی چونکہ یہی توحید تھی تمام عقائد کے حساس ہے بنیاد ہے تمام انبیاء الہی نے اسی توحید کے ہی سب سے پہلے اپنے قوموں کو تبلیغ فرمائے اور تمام انبیاء الہی علیہ السلام اپنے قوموں کو سب سے پہلے قولو لا الہ الا اللہ تو لو اے لو غ لا الہ الا اللہ کہو دل و جان سے ایمان کے ساتھ اقرار کے ساتھ تو تحفلو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے فلاح پا ہو گے یہ جملہ جوت اپنے قوموں کو سب سے پہلے قبول العلّہ تو لح کے اقرار کی جانب دعوت دی ہے تمام امبی نے اس کے بعد قیامت پر ایمان کی دعوت دی ہے پہلے اللہ پر ایمان پھر قیامت پر ایمان پہلے توحید پھر قیامت اس لیے اسلامی اقاد میں مبدع یعنی توحید مواد یعنی قیامت سب سے اہم اور بنیادی عہدہ ہے خدا پر ایمان اور قیامت پر ایمان ہاں جی آپ قرآن دیکھیں سب سے زیادہ طالباً ایک ہزار آیت قیامت کے موضوع پر ہے اور ایک ہزار سے زائد آیت خود خدا کے بارے میں چھ ہزار آیتوں میں سے تو یوں سمجھو خدا اور قیامت کے بارے میں طالباً دو تہائی حصہ قرآن کے خدا اور قیامت کے بارے میں اس نے اسلامی میں مابدہ توحید اللہ پر ایمان مات یعنی خیامت پر ایمان سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ اور انسانی زندگی پر ان دونوں بنیادی عقائد کا بہت زیادہ اثر ہے اور بند مومن ایک سچا ماہد بن کر ہی کل جول راسک زمین میں گڑھا و پہاڑ کی طرف مضبوط و مستحکم ایمانی زندگی گزار سکتے ہیں اور کمال اطمینان و سکون کی زندگی حقیقت میں سچے واحد بندے کو ہی مل سکتے ہیں کیونکہ اس کا ملجہ و مامہ ماوا معتمد مو صرف اور صرف ذات واحد قہار ہے خلا قوت اللہ بلّہ علیہم ہر <سؤال> سچی ایمان ہنج اس مبارک پر کہ اللہ کے دعا یعنی اللہ کی جو ہے حول و قوت سے یعنی اس کی نیکی کرنے کی توفیق اور بران سے بچنے کی توفیق صرف اللہ جو بلند مرتبہ ولازمت و اعظہ توفیق سے ممکن ہے یا ہر قسم کی طاقت اور قوت اللہ جو علیہ العظیم ہے اس کی توفیق سے ممکن ہے اس بات پر اس مقدس سے جملے پر سچے ایمان رہ کر عظیم ایمان قوت کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے ہیں اور حقیقی لذت ایمان اللہ کے سچے واحد بندے کو ہی مؤثر ہوتی ہے لہذا زین گرامی یہ مقدس دعا جو ہے آ سبحان اللہ الواحد الحد ہمیں اس اللہ توحید کی دعوت دیتے ہیں اس کے معروفت کی دعوت دیتے ہیں اور توحید اللہ کے اقرار کی دعوت دی یہ واحد اور دونوں واحد یعنی ایسی ذات جس کا کوئی جس نہیں اعضاء نہیں ہے یہ معنی انہوں نے اب تب الغ یہ مانا دیکھا احاط کے معنی جو ہے اس کا کوئی بھی نظیر نہیں ہے کوئی ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی مثل نہیں ہے شبی نہیں اس بات کو ہاں جو کہ بعد میں جو ہے واحد کے معنی یعنی اللہ کا کوئی نظیر اور مثل نہیں ہے ایک ہے اور جو ہے ایسی ایک ہے کہ احد حاط جس کا کوئی جز بھی نہیں ہے یہ معنی ان کا بعض نکالا یہ دونوں ایک ہی معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں اللہ کی جب صفت کے طور پر ان دونوں نام پکاتے ہیں تو ایک ہی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں دونوں کا معنی نذیر نہ ہونا مثل نہ ہونا اور اس کے کوئی اجزاء میں تقسیم نہ ہونا تقسر تجزیر نہ ہونا یہ دونوں معنی میں چونکہ ان دونوں کا مادہ ایک ہے نا مادہ دونوں کا واؤ دال ہے اس سے دونوں میں یہ معنی موجود ہے تو یہ توضیح دیا ہے الحمدللہ تو کوشش کریں ان دعاؤں کے معنی مفہوم کو سمجھ کر ہم اللہ کی سچی بندگی کرنے کی کوشش کریں زندگی میرے دو اللہ تعالیٰ میں ان مقدس دعاؤں کو سمجھ کر تہلاباد کرنے کی توفیعہ آمین رب العلم